یہ پوچھا کہ قرآن خوانی قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھنا کیسا جبکہ اس بات کا بھی علم ہو کیا ایسا کرنے سے ساتھ میں بیٹھے ہوئے حضرات کی قرات میں خلل واقع ہوگا یہ مسئلہ بڑا اچھا پوچھا آپ نے اس میں بڑی تفصیل ہے میں اختصار کروں گا عموماً آپ نے دیکھا کہ قرآن خوانیوں میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کو فوکان حرام لکھا قرآن خانی کا ثواب تو الگ ایک بوال کڑا ہو جائے کیوں حرام ہے کہ جب بھی اجتماعی طور پہ قرآن پڑھے جیسے مسجد میں بھی کوئی صاحب تلاوت کر رہے تو وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ صرف ان کے کان سنیں دوسرا آدمی ان کے کلام کو نہیں سن بلکہ نماز میں بھی شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں میں نے بہت سے حضرات کو دیکھا اور بڑے پیار محبت ان کو سمجھا بھی دیا نماز پڑھ رہے ہیں بالکل منہ بند پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں مولانا سے سنا تھا کہ دل سے نماز پڑھی جائے ارے بھائی دل سے پڑھنے کا مفہوم ہے خوشی اور وضو سے پڑھی جائے یہ مفہوم نہیں ہے کہ گھوڑ بن کر کے دل سے پڑھی جائے جو بھی لفظ پڑھنا ہے اس میں تمام فقہ متفق جہاں بھی لفظ پڑھنا درو شریف ہے سورہ فاتحہ اور سورت ہے اور دعائیں ہیں یا بعد میں تلاوت قرآن یہ سب کا سب اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ جس سے ان کے کان سنیں اور اتنا نہیں کہ دوسرا گھبرا جائے اور اگر اجتماعی طور پہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں اپنا اپنا پارہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ قرآن خانی ہوتے ایک صاحب کے سامنے لاؤڈ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے اور یہ مولانا سے تلاوت کر رہا ہے اس کو حرام کیوں کہا گیا قرآن مجید خورکان حمید کی آئے سنی ارشاد باری تالا ہے کہ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعْلَكُنْ <تُرْحَنُون> کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو جب قرآن خانی ہو رہی ہو تو لوگوں کو کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں سب آرام سے بیٹھ کر کے سنیں اور یہی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کو قرآ جائز نہیں چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سرری ہو مقتدی تلاوت نہیں کرے گا یہ دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ تو ایسا تلاوت کرنا کہ کوئی سنے اب سننے والے پر فرض ہے کہ وہ خاموش رہے اور اس کو سنیں یہ بھی اگر قرآن مجید پڑھے تو اس سے قرآن مجید کی تلاوت کی بے ادبی اور آداب تلاوت کے بالکل خلاف ہونے کی وجہ سے علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوران قرآن خانی مجھے چلی ہو گیا دونوں بیٹھے ہوئے حضرات کے میں خلل بالکل اختیارات میں خلل آتا بلکہ بہت سے لوگ اپنی نماز بھی بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ دوسرا کھڑا ہوا جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو بعد لوگوں نے اتنا بلند پڑھنا شروع کر دیا کہ برابر والا آدمی اپنی نماز بھول جائے اس کے لیے بھی قرآن کیا ہے؟ ولا تجرب صلاط کا ولا تو خافت میں ہاں بین ادالے کا سویلا جب تم نماز پڑھو تو اتنی بلند آبا تلاوت مت کرو اور نہ بالکل بس وب بین ادالے کا سویلا درمیانی راستہ اختیار